بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نصر نس وعز آبد و آزد و حضم اللہ وحد و سلط وسلم علام محترم برادران اسلام اور مجاہدین السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ علیکم. استاد ابو مصعف صور حفظ اللہ کی کتاب سے یہ آج ہمارا تیسرا درس ہے حادل کتابوں کے عنوان سے استاذ اس کتاب کا تعارف کرانا چاہتے ہیں استاذ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور اللہ ہی کی مہربانی اور توفیق سے یہ کتاب بہت سارے مواد پر مشتمل ہے جن میں سے کچھ تو تاریخی واقعات ہیں جو کہ فائدے اور عبرت سے خالی نہیں ہیں جن میں سے کچھ تو اس تاریخ اور اس تاریخ سے متعلق فکری اور سیاسی تجزیہ اور تبصرے ہیں اور یہ فصلیں بھی فائدے اور فکر سے خالی نہیں ہیں اور ان میں سے کچھ فکری اور فلسفیانہ مباحث ہیں اور یہ بھی درس اور عبرت سے خالی نہیں ہیں اور ان میں کچھ گزرے زمانے کے جہادی تجربات اور انقلابی تحریکوں کی چال چلن پر تنقید سے متعلق ہے اور اس کتاب میں تربیتی فصلے بھی ہیں فقہی احکام بھی ہیں شرعی دروس بھی ہیں اصولی اور منہجی رہنمائیاں بھی ہیں اس کتاب کے اندر اخلاق اور دلوں کو نرم کرنے والی باتیں بھی ہیں جہادی مسائل اور جہاد کی ترغیب سے متعلق شرعی نصوص بھی ہیں اور اس کتاب کے اندر بہت سارے تجربات کا نچوڑ اور عبرتیں ہیں عسکری سیاسی تحریکی اور استخباراتی دروس کا خلاصہ بھی اس کے اندر موجود ہے استاذ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر اپنی زندگی کے تجربات کا خلاصہ اور پچیس سال تک جو وقت میں نے اسلامی انقلابی تحریکوں اور جہادی جماعتوں کے ساتھ گزارا ہے اور جو کہ داخلی اور بیرونی طوفانوں کے سامنے رہی ہیں انیس سو اسی سے دو ہزار چار تک استاد فرماتے ہیں کہ میں نے میدانی حیثیت سے میدان میں رہ کر مختلف طریقوں سے اسلامی بیداری کی تحریکوں میں کام کیا ہے فکری عسکری ادبی سیاسی اور استخباراتی میدانوں میں میں نے کام کیا ہے مختلف محاذوں میں اور گرم ترین مسائل سے میرا تعلق رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی قبول فرمائے گویا کہ یہ کتاب ایک ایسے شخص کے تجربات پر محیط ہے جو خود پچیس سال تک اسلامی انقلابی تحریکوں اور جہادی جماعتوں میں رہا ہے یہ کتاب ایک ایسے شخص کی بصارت اور بصیرت کی روشنی میں لکھی گئی ہے جس کا تجربہ بہت زیادہ ہے استاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو افکار ہیں یہ انیس سو نوے میں جب نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان ہوا اور امریکیوں نے مشرق وسطی پر حملہ کیا اس وقت یہ افکار میرے دماغ میں آئے اور چودہ سال یہ افکار میرے دماغ میں پکتے رہے انیس سو ستانوے سے دو ہزار ایک تک طالبان کی اسلامی عمارت میں کابل میں اس کے مسودے لکھے گئے اور اس کو آخری شکل ان سخت ترین تین سالوں میں دیے گئے جو کہ ہم نے امریکیوں اور ان کے مرتد ایجنٹوں کی طرف سے تلاشی کی کاروائیوں کے دوران گزارے دو ہزار ایک سے دو ہزار چار تک ہم مختلف خفیہ ٹھکانوں اور پناہ گاہوں میں گومتے پھرتے رہے ادھر سے ادھر ادھر, ادھر سے ادھر در بدر حتا کہ یہ کتاب آج آپ کے سامنے اس شکل میں موجود ہے فل اللہ وللہ اللہ وحدہ الحمد والشکر والفضل والمنہ تمام احسانات تمام فضل و مہربانی تمام شکر اور تمام ترین حمد و ثناء صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہیں یہاں عبرت کی بات یہ ہے کہ استاذ محترم ابو مصعب سور حفظہ اللہ دو ہزار ایک سے دو ہزار چار تک جن خفیہ ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں یہ کہنے میں بہت آسان ہے جبکہ میں بھی اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ الحمد اللہ تعالی نے ان امتحانات سے آزمائشوں سے ہمیں بھی صحیح سالم نکالا اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے انجام کو بھی بخیر کرے گا یہ جو تلاشی کی کاروائیاں ہوتی تھیں حکومت پاکستان کی طرف سے وزیرستان اور دیگر قبائل میں یہ عام تلاشی کی کاروائیاں نہیں ہوتی تھیں جیسے کہ بعض لوگ دور بیٹھے تماشا کر رہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت مجبور ہے نہیں میرے بھائیو یہ جب تلاشی کی کاروائی ہوتی تھی تو ہمیں ہمارے انصار گھروں سے نکال کر سردی ہو یا گرمی دن ہو یا رات تاریکی ہو یا روشنی کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے جا کر چھپاتے تھے کبھی گھنے جنگلات کے آخری کونوں میں لے جا کر ہمیں رکھ کر آتے تھے اور اس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے آپ تو مرد اور عورت کی بات کر رہے ہیں اردو کے علاوہ کسی بھی زبان میں عربی فارسی ازبکی تاجکی روسی کسی بھی غیر پاکستانی زبان میں کوئی تحریر تک اگر مل جاتی تھی کسی گھر سے تو اس گھر کا محاصرہ کیا جاتا تھا کوئی کاغذ اگر مل جاتا تھا کوئی کاپی اگر کسی بھائی سے بھولے میں رہ جاتی تھی بس اس گھر والے کی اور اس انسار کی خیر نہیں ہوتی تھی اس کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا تھا ہماری کتنی ساری بہنوں کے بچے جو ہیں سردی کے موسم میں پہاڑوں میں پیدا ہوئے ہیں نہ حاملہ عورت کو آپ کہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں کہ یہ تو بیچاری بیمار ہے تو اور آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت مجبور ہے تو مگر مجبور ہوتی تو گزارا کرتی نا ان کے ساتھ کوئی امریکی حکومت نہ حزب اللہ کوئی خدا تو نہیں ہے کہ اس سے شب و روز اور نہز اللہ وہ کوئی سمیون بصیر ہے کہ دیکھ رہی ہے ہر وقت اس کو برقع میں بیٹھی ہوئی ہے کوئی پٹھان عورت ہوگی نہیں باقاعدہ وہ عورتوں کو لے کر آتے تھے اپنی ایجنٹ عورتوں کو وہ عورتوں کی الگ تلاشی کرتے مردوں کی الگ تلاشی کرتے تھے کہ کہیں کوئی غیر ملکی خاتون تو نہیں ہے ان کے درمیان کہیں کوئی غیر ملکی مرد تو نہیں ہے ان کے درمیان اور ان تلاشی کی کاروائیوں کی تعداد کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے ہمیں تقریباً یہ اندازہ ہے کہ چونسٹھ یا پینسٹھ بار ہم گھروں سے نکالے گئے ہیں تلاشی کی وجہ سے اور ہمارے انصار کو اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے جہاں کہیں بھی ہوں جو کوئی بھی ہوں یہ وزیرستان سے لے کر پورے قبائل میں ہم تو وزیرستان میں رہے اس لیے یہاں کے حالات کا ہمیں زیادہ علم ہے دوسرے قبائل میں بھی انہوں نے ہماری بڑی خدمتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جب تلاشی ختم ہو جاتی تھی ایک دو تین دن بعد وہ جا کر ہمیں پھر لے کر آتے تھے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ دیتے تھے وہیں پر نہیں کھانا لاتے تھے پانی لاتے تھے ہمارے لیے شلمبی جسے ہم لوگ لسی کہتے ہیں یہ لے کر آتے تھے ان کی عورتیں ان کے بچے ان کی بچیاں ہماری خدمت کرتی تھی وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں آ, آ کر لکڑیاں توڑ رہی ہیں آگ جلا رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ ان مجاہدین کے ان وزیرستان اور قبائل کے لوگوں نے اس طرح خدمت کی ہے تو ساز محترم جو فرما رہے ہیں کہ اس ٹھکانے سے اس ٹھکانے اس ٹھکانے سے اس ٹھکانے اس دربدری کے ایام میں انہوں نے یہ اتنی بڑی کتاب لکھی ہے وہ جو ہم امام سرخسی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مقصود کتاب جو ہے کنویں کے اندر سے بیٹھ کر لکھوائی ہے تو اس زمانے میں بھی ہمارے مجاہدین کے اس طرح کے کارنامے موجود ہیں کنویں کے اندر ہوں گے تو تب بھی ایک جگہ میں تو مقیم ہے نا لیکن وہ تو ایسے بھی نہیں تھے میرا مقصد اصل میں ان باتوں کو چھیڑنے سے یہ ہے کہ ہمارے وہ حضرات وہ اہل علم اور اہل قلم حضرات جو کہ ہزار قسم کے بہانے تراشتے کہ وقت نہیں ہے اور وقت نہیں ہے تو ان لوگوں کے پاس کہاں وقت تھا یہ تو بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھے ان پریشانی کے ایام میں انہوں نے امت کو اتنا بڑا تحفہ دیا اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں اور جتنا ہو سکے کچھ لکھیں اور کچھ پڑھیں اور کچھ ریکارڈ کریں بتری بنائیں اس کو دعوت کے کام کو آگے چلائیں آج کل تو دعوت کا کام بہت آسان ہو چکا ہے کرنے والوں کے لیے یہاں پر بیٹھ کر آپ ایک درس کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس درس کو سنتے ہیں پھر آگے تو پھر آپ کے اخلاص پر ہے سب کچھ آپ کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی قبولیت بھی دے گا اور کچھ بھی نہ ہو تو آپ کا اخلاص تو اپنی جگہ پر قائم ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ایک کام کیا ہے بس آپ کو تو اجر ملے گا تو اس لیے ہمیں دعوت کے میدان میں سستی نہیں کرنی چاہیے جب بھی وقت ملے کچھ نہ کچھ امت کے فائدے کے لیے ہمیں پہنچاتے رہنا چاہیے کچھ بھی نہ ہو کوئی اردو کی دعوت جہاد فضائل جہاد کوئی کتاب اٹھا لیں تو اس میں سے ایک صفحہ دو صفحہ پڑھ کر ریکارڈ کر کے ڈال دیں نیٹ پر لوگ سنتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کئی قسموں پر محیط ہے اور بہت زیادہ وسیع ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ مختلف قسم کے قارئین اور مختلف فکر اور نظر رکھنے والے اسلامی انقلابی تحریکوں کے رہبران اور مختلف اسلامی جماعتوں اور تنظیموں کے ساتھیوں کو خاص طور پر جہادیوں کو اور آئندہ آنے والی عالمی جہادی تحریکوں کو اللہ کے فضل سے اس کتاب میں بہت کچھ مل سکتا ہے مجھے یہ امید ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک قسمہ قسم کی چیزوں سے بھرپور ایک دسترخوان ہے جس میں بہت فائدہ مند چیزیں ہیں اور بہت مفید چیزیں ہیں یا خود کل منہ مایوناسب ہو جس کو جو چیز مناسب ملے وہ اس سے لے سکتا ہے استاذ کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھے یہ امید ہے کہ اس کتاب کا فائدہ بہت ہوگا اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالی اس کا اجر مجھے دیں گے اور یہ بھی امید ہے کہ میرے بھائی میرے لیے غائبانہ دعا کریں گے لیکن یہ اس کتاب کا مقصد نہیں ہے یہ اتنی بڑی کتاب جو میں لکھ رہا ہوں جو میری کتاب زندگی ہے کتاب العمر لکھا ہے کہ جو میری کتاب زندگی ہے میری زندگی کی کتاب ہے علم اور قلم کی امانت جسے میں سمجھتا ہوں جس کے لیے میری آرزو یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات سے قبل میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دوں اور اللہ سے مجھے یہ بھی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا اس کتاب کا اصل مقصد یہ ہے فلحد و منہاد الکتاب ارسا اصول دعوت عمل و جہاد کہ اس کتاب کا مقصد جہاد اور تحریکی کام کے دعوت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے آپ جہاد کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے دعوت دینی ہے تو دعوت دینے کی جو بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں آپ تحریکی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنے دعوت دینی ہے تو دعوت دینے کے جو بنیاد ہیں ان کو میں مضبوط کرنا چاہتا ہوں استاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا میں نے یہ نام رکھا ہے دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ عالمی اسلامی کشمکش کی دعوت تو کتاب کے نام سے خود بخود اس کا مقصد واضح ہو رہا ہے ف ہوا کتاب ان عن العمل من انجلی ادا فریدا بس یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو کہ جہادی فریضے کو ادا کرنے کے سلسلے میں کام کے خواہاں ہیں کہ کام کیسے کروں یہ کتاب ان کی رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو کہ ہمارے ایسے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں جن کی فہرست میں وہ کفار بھی ہیں جو کہ باہر سے حملہ کر رہے ہیں اور ان کے منافق اور مرتد ایجنٹ اور دوست بھی ہیں ان کے خلاف جو لوگ جہاد کرنا چاہتے ہیں یہ کتاب ان کے لیے رہنمائی ہے استاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہماری اس کتاب کی دعوت مطمئن کر دے وہ اس کام میں شامل ہو سکتا ہے من دون حاجت و یلاقینا ہو وہ ہم سے ملے یا ہم ان سے ملے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کتاب کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ مقامہ یعنی عالمی جہاد کا رکن بن سکتے ہیں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اس لیے کہ آج ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں کہ اللہ تعالی نے رابطوں کی آسانی پیدا فرما دی ہے اور بات پہنچانے کی آسانی پیدا فرما دی ہے راستے اس کے منا دیے ہیں تو اس لیے آمنے سامنے ملنا اور ملاقات کرنا یہ ضروری نہیں رہا اور رابطے میں رہنا اور ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچانا تربیت اور اعداد کے سلسلے میں مواد فراہم کرنا بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی پریشانی کے ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے صرف ایک شرط ہے ہر اذا توفر العزم وال اور وہ شرط یہ کہ آپ کے اندر پختہ عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کیا آپ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کہ آپ عالمی جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا نہیں شریک ہونا چاہتے ہیں بھئی یہ کتاب آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور کام کریں نہ ہماری بائیوگرافی کی آپ کو ضرورت ہے نہ ہمارے تعارف اور معلومات کی آپ کو ضرورت ہے یہ کتاب ہے یہ کھلی کتاب ہے اس کے اندر طریقے سمجھائے گئے ہیں آپ کام کریں تو کام کرنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہوتی ہے ہو وہ کیا ہوتی ہے کہ چاہے بھی تو کوئی نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں پھر تو کام نہیں ہو سکتا جب عزم اور ارادہ ہو تو انشاءاللہ اللہ سب کام ہو جاتے ہیں فلی من هذا المتاط و ثقافت العامہ اس کتاب کا مقصد دماغی آرام یا علمی معیار کو بڑھانا نہیں ہے جیسے کہ آج کل اکثر کتابیں پڑھنے والے اخبارات پڑھنے والے انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے سامنے بیٹھنے والوں کی عادت ہوتی ہے افسوس کہ یہ صفت اس وقت مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے ان کا مقصد علم میں اضافہ ہوتا ہے خلاص اور کسی مجلس میں اپنی دانستگی دانشوری اور علم کا روب جمانا ہوتا ہے ولی ل استاد فرماتے ہیں کہ اگر کام کرنے کا جذبہ ہو سوچ و سمجھ ہو حوصلہ ہو اور ذمہ داری کا احساس ہو ایسی ذمہ داری جو کہ جہاد فیصدی اللہ کی سنجیدہ دعوت کو لے کر کھڑی ہو تو استاذ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس طرح جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے ان کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ میری آرزو ہے کہ قارئین اس کتاب کو اسی نیت سے اٹھائیں اور اسی نیت سے پڑھیں مکمل سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے احساس کے ساتھ امت کے سامنے حساب و کتاب کے احساس کے ساتھ پھر ان ہزاروں شہداء کی اولاد کے سامنے محاسبے کے احساس کے ساتھ جو ان آخری دہائیوں میں شہید ہوئے تاکہ دین زندہ ہو تاکہ کلمہ توحید کو اٹھا کر جہاد کا جنڈا لہراتا رہے تاکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی قائم رہے تاکہ اللہ کا کلمہ علی ہو اور تمام کفار کا کلمہ ہر زمانے میں ہر مکان میں ہر جگہ پست اور ذلیل ہو اس نیت کو لے کر جو لوگ شہید ہو گئے ان کے بچوں اور بچیوں کے سامنے جواب دہی کا احساس لے کر آپ اس کتاب کو پڑھیں کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے امت کو جواب دینا ہے اور ان شہدہ اور قیدیوں کے وارثین کو جواب دینا ہے جو کہ اس دین کی جو کہ اس دین کے احیاء کے لیے اور امت کی حفاظت کے لیے کٹ مرے جنہوں نے اپنا آج امت کے کل پر قربان کیا ان کے بچوں اور بچیوں کے سامنے آپ جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ سورت التوبہ کی ایک سو پانچویں آیت میں فرماتے ہیں وہ کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ کام کرو فصر اللہ عمل وہ رسول ہوں ولم تعالی اور اس کے رسول اور مؤمنین تمہارے کام کو دیکھیں گے یہ تو دنیا میں ہوگا وہ ستر الملغیبی و شہادہ اور قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو کہ ظاہر اور خفیہ تمام چیزوں کو جانتا ہے فیونبی اکم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم پھر وہ تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے ان کے بارے میں خبر دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ان کی معلومات کو تمہارے سامنے پیش کرے گا وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللہ غالب نہیں مگر اللہ اللہ ہی غالب رہنے والا ہے واللہ اکبر وللہ الحمد اور اللہ ہی سب سے عظیم و برتر ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے استاد محترم ابو مصعب حفظہ اللہ نے ان الفاظ میں اس کتاب کا تعارف کرایا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے جیسے کہ استاد کی آرزو تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ احسن اور افضل طریقے پر فائدہ اٹھانے کی توفيقة فرميه آمين يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته